محمد رسلی اللہ رسول کریم ہم اور آپ جو سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو کامیابی کی بنیاد اللہ تبارک تعالیٰ نے اعمال میں رکھی ہے اور اجرا ظاہری جو ہے وہ اسباب میں رکھا ہے کامیابی کیسے حقیقت اس کا فیصلہ جو ہے وہ تعمال پر ہوتا ہے اور اجرا کا ذائر اسباب کے ذریعے ہوتا ہے ہر ایک آدمی کے ساتھ کرمن کا زبین ہے صبح کرہمن کا زبین کی جماعت ادھا ہوتی ہے اور اثر کو علادہ ہوتی ہے اور وہ لکھ لکھا کر انعمال کو آسمان پر لے جاتے ہیں آسمانوں پر چصر ڈھانے میں ہر مالے کے خط جدا ہوتے ہیں نا اور ڈاکیے کے حوالے ہوتے ہیں اس طرح انسانوں اس کو اس عمل کو انگریزی میں سارٹنگ کہتے ہیں یعنی سارٹنگ اور اردو میں ترتیب بندی ہے ترتیب بندی تو اس طرح احمد کی چھٹنگ ہوتی ہے اور جس طرح کے احمد جس علاقے سے گئے ہوئے ہوں جس آدمی کی طرف سے گئے ہوئے ہوں اس کے مطابق اس کے لیے فیصلے نافذ ہوتے ہیں ان فیصلوں کو لے کر ہر اس کے آسمان سے ہیں اور دنیا کے آسمان پر بیت اللہ کے اوپر ایک گھر ہے جس کو بیت المامور کہا جاتا ہے فائش کا طباب کرتے ہیں پروس اترتے ہیں پھر بیت اللہ شریف کا طواب کرتے ہیں پھر زمینیں پھیلتے ہیں اور ان اعمال کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکامات آئے ہوئے تھے ہیں کے آئے ہوئے تھے ان کو نافذ کر دیتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں اسباب سے ظاہر ہوتے ہیں اسباب سے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب سے ہو رہا ہے احمد یہ سمجھتا ہے اللہ تبارک صع نے اپنے امر کو اسباب میں چھپایا ہے ایک یہ سمجھدار سمجھدار آدمی کی نگاہ اس طرف نہیں جاتی کہ فیصلہ الائی آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب جلاثیم وائرس نای? ایک دفعہ یہ مصرد صاحب کے والد صاحب تین مسلم شاہ صاحب بیمار ہو گئے ان کا بیٹا خود خیبر اسپتال کا اسپیشلسٹ تھا اور اس زمانے میں دو ہی کے ریڈنگ کے کہ خبریں دو اسپتال ٹیسٹ کر کر کے تھک گئے تشخیص نہ ہوئی بخار بھی اترتا تشخیص نہیں ہو رہی ہے اور عموماً بڑھاتے کی عمر میں میں, میں نے کئی ڈاکٹروں کو غلطی کر دیکھا ہے بڑھاتے کی عمر میں نو اترتے بخار کو ٹی وی کا علاج دیتے ہیں اور بس آدمی کے لیے جلدی رخص جی کا ٹکٹ تیار کر لیتے ہیں گزی کر لیتے حالانکہ اس عمر میں تشخیص ٹی وی کی بہت مشکل ہوتی ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے طرف سے کرنا ہوتا پیروں ان کے اندر وہ تشخیصیں ہو رہی تھیں تو کچھ پتہ نہ چلا اگر مولانا صاحب سے دم کراتے تھے کوئی فرق نہ ہوا تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ ملتان میں ہمارے ایک بزرگ ہیں انہیں اگر لے آئیں تو ہو سکتے اللہ پاک ان کی پر فضل فرما دے فرق ہو جائے گا چلے گئے وہ بزرگ تھے ہمارے ساتھیوں کو یاد یہ ہماری کتاب جو تھی نا پچھلی اسلحہ نمبر پر ان کا نام لکھا ہوا تھا مسری فلانا صاحب اب وہ آئے ایک سفید چادر کی پگڑی باندھے ہوئے جس طرح کہ آدمی ابھی ہل بیل چھوڑ کر آیا ہے آئے یہاں پر کو لے گئے وہاں گئے تیرے پھرائے انہوں نے جو کچھ کرنا تھا اپنا اللہ شان ایسے بیماری کیسے ہوا جس طرح کی گاڑی ریورس گیئر لگا لیتی ہے نا بس اس طرح بالکل باقی جو تو ان کے بڑے لحاظ کا بزرگ تھے ان کے آگے کہ بولتے ہی تھے کوئی بڑے ادب سے باتیں کرتے تھے ہم اس میں نومبر لڑکے تھے ہم نے کہا کہ ان کو یہ کیا بات تھی اور ایک آپ نے کہنا ان کو کیا بات تھی اور یہ سے ہو گئے آپ نے کیا کیا کہ ٹھیک ہو گئے کا برقرار ہم نے کہا کہ برفردار اس طرح ہوتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو جراثیم وائرس نظر آتے ہیں لیکن کوئی کئی کئی باتیں ہو سکتی ہیں چین پر نظر بد کثر تھا اور آپ لوگوں کو وائرس یا کچھ نظر آ رہے تھے تو ہم نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہم نے کیا کیا ہم نے اللہ کے یقین کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ سے مانگا یہ تو شفا کر دیں بس شفا ہوگی اور کیا ہوا بیماریوں کے اسباب پر فلک میں باس ہوئی ہے نا اولا ادب رب الفلک من ما خلق جو اس نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے من شروع رات کے اندر ہے جب یہ پھیل جاتا ہے کے علاو چوری ڈچیتی کے اور قتل غارت کے اور بٹکاری کے رات کے جو وہ ہے رات میں کئی بیماریاں پھیلتی ہیں میں بینا کو بتایا کہ مستاہب پر آپ حمل کریں آخرت کی پکڑ نہیں ہے سواب آپ کو نہ ہوا لیکن مستحب پر حمل نہ کرنے کی وجہ سے آپ دنیا کے بڑے بڑے خطرات میں دنیاوی مبتلا ہو سکتے ہیں اب ایک مستحب رات کو برتنوں کو ڈھانپ کر کھانے پینے کی چیزوں کو ڈانپ کر پانی کو ڈانپ کر برتنوں کو ڈانپ کر پھر سوئے آج برتن نہیں ڈانپتے پانی نہیں ڈانپا ہے جیسے کہ کاکروچ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کاکروچ کو لال والا سوچ ہل گیا آپ نے گاؤں میں نہیں دیکھے نا, نا نہیں, دیتی دیتی؟ اصلی اصلی نا گاؤں نہیں دیکھ ہوتے گاؤں میں اب یہ گیا ہوا ہو بیت الخلا میں پھر کر آیا ہوا ہو اور اس کے بعد آ کر آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں پانی میں برتنوں میں پھر کر چلا گیا نا ساری بیماری وہاں سے لا اس نے تقسیم کر دی کہ آپ نے ایک مستقب پر عمل نہیں کیا تھا آخر یہ پکڑ نہیں ہے آپ کی یہ درجے درجہ بندی سے فرض واجب اور سنت موقع پھر مستحبات پھر جو ہے تو اس کے بعد ہے آداب درجے ہیں اس کے امان کے ترنگ ہے تو یہ آداب میں آتا ہے میں کہتے ہیں کہ ناقدریس ہے اور سستی سے ناقدری اور سستی کے مارے شریعت کے آداب بھی نہیں چھوڑنے چاہیے کیا آدمی کہ مست ناقدری آدمی کو ہریس ہونا چاہیے لیکی کا ہریس ہونا چاہیے کساب کی دکان پر جب کساب کا بیٹا کو تو پھینکتا ہے نا تو کہتے تو کہتے بابا چنگڑا ہوا تو اسی میں کماتے ہیں ہم پھینکے تو یہ تو پورے جانور پانچ کلو بن گئے جو چھ سو روپئے ہیں سچی کیا پتہ ہے ہمارے علاقے میں ہندو ہوتے تھے نا کاروبار سارے ہندوؤں کے ہاتھ میں اور مقامی لوگوں کو بالکل اپاج اور ایسے سازشی تھے کہ آدمی آ کر بیٹا کہتے خان کیا حال ہے بیٹے کی شادی کب کرو گے دیکھو نا فلانے خان نے شادی کی سات دن تو رنگی میں چاہتا رہا ہے اتنی اس کی شہرت ہوئی ہے سب لوگ سب حالانکہ زبردست ہوا ہے آپ کا فلانا کہتا یار آپ کو پتا ہے ہماری خانیاں اس, اس سے زیادہ ہے تو ہم شادی کریں گے خرچہ مرچہ نہیں کہتے آپ کے نوکر کس لیے ہیں رجسٹر میں لکھ کر یہ لوجی جی پانچ ہزار روپئے کر دو زمانے پڑی کی. اور کہتے ہیں خان کیا ہے ایک روپے کے بیچ ایک پائی سود ہے تو ہاب کرتا تھا کہ ایک دو سال میں اتنا سود جمع ہوگا اس میں سے اتنے پیسے میں اس کے مسلمان بھائی پولیس والوں کو رشوت دوں گا اور اتنے جو ہے تو میں جج کو مجسٹریٹ کو جج کو دوں گا رشوت اور اتنا آخر میں اتنا مجھے بچت ہوگی تو وہ کہا کرتے تھے کہ پائی پہلے لیں گے پائی پہلے لیں گے باقی چیزیں پھر بعد میں لیں گے اتنا اریس ہے آدمی دنیا کا پائی نہ تمہارا سارا کاروبار ہے یہ چھوڑ دیں ہم یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے اور خان مجھے پتا چلتا تھا وہ بیٹھا ہوا پولیس کے پاس بنا ہوا ہوتا تھا مجھے ہے سب جگہ پیسے چلائے ہوئے تھے اور جائیداد کی کرک کڑک والے صاحب بتا رہے تھے کہ جب وہ ہندوستان سے علم سے فارو کرایا تو کہتے میں نے سب سے پہلے آ کر علاقے پر نظر ڈالی تو مجھے پتہ چلا کہ ہندو تو ہمارا خون سوچ رہے ہیں اور کاروبار یم. میں کیا سب سے پہلے میں دکان میں نے بنائی اور میں کہتے کہ اور یہ جی آپ لوگ ترکڑی مار بنتے ہیں یہ تو گھٹیا ہندوؤں لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ دکان پہ کہتے پھر <تصفح> میں نے اپنے سارے ساتھیوں نے کہا کہ چالیس چالیس روپئے کسی طرح جمع کرو کہ چالیس روپئے میں ایک دکان بند کہ گاؤں کے کونوں میں کو نے دکانیں بنا کر دی اپنے ساتھیوں کو اور خود میں نے ان کے لیے تھوک کر کا کام سنبھالا اور ان کے کاروبار کو فیل کیا خیر ایسے میں نے کوئی ایک کہانی کے طور پر بات بتا دیجیے جو بات کہنی تھی وہ یہ ہے کہ دنیا کا اتنا اریس آدمی ایک ساتھ ایک سیڑھے کو نہیں پھینکتا اور کاروباری ایک پائی کو نہیں چھوڑتا اور طالب علم جو ٹاپ کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ کہ دوسرے طالب علم نے دو پنسلیں لی ہیں ایک سرخ لیے ایک زرد لیے اور اس کے آشیا بنائے گا اور ہیڈنگ لگائے تاکہ مجھے میری ایک نمبر کی سفر محسوس پر ایسے ہوگی اندر ٹاپ نہیں کر سکتا میں ایسے انسان نیکی کا ہریش ہونا چاہیے فرض واضح سنتے بقدہ مستحبات آداب کی گسیٹے آدمی کھینچے اس کو اور جب ممکن نہ ہو سکے رہ گیا تو پھر اللہ سے بات ہے وہ اللہ کا بات ہے کی نیکی کے بارے میں ہریش ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جاگر رسول وہ کس چیز کے حریث ہیں زیادہ زدہ اسلام کے پھیلنے کے زدہ زدہ نیکی کے پھیلنے کے زدہ زدہ عمر کو روحانی فائدہ ہونے کے اس کی چاہت ہے انتہائی شدت کی چاہت کو کہتے ہیں تو کی چاہت چاہتی ہے اس کی بنیاد میں روز کر رہا تھا کہ آسمان میں جو فیصلے نازل ہوتے ہیں اس کا وجہ یہ اس کی امال ہوتے ہیں اور وجہ ظاہری اس کے اسباب ہوتے ہیں اور اسباب تک پہنچنے کی تو اتنی کوشش ہم کرتے ہیں اتنی کوشش ہم کرتے ہیں اسباب تک پہنچنے کی کہ اس میں جان کھپاتے ہیں اسباب ال روحانیاں جو بنیاد ہیں جس پر اسمانی فیصلہ آتا ہے فیصلہ الا اس جس پر آتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی کمی نہیں ہوتا اور اللہ والوں کو یہ بار پھت ہوتی ہے ان کو پہچان اور سمجھ ہوتی ہے اس بات کی اس لیے وہ اسباب ظاہریہ کی کمی کو تائی اور اس کا اس میں فرق آنا یا نہ آنا اس سے زیادہ اسباب روحانیہ پر نظر رکھتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ فیصلہ الای جو متحرک ہوتا ہے اس کی بنیادی اعمال ہے اس میں خطا ہوئی تو وہاں کی مشکلات کو درست نہیں کر سکو گے اگر ہماری رحانیاں میں کوتاہیاں ہیں تو اسباب ظاہریہ کے بگاڑ کو درست نہیں کر سکو گے اور جتنے اسباب ظاہری اختیار کرو اس وقت ڈش آیا بارشیں بند ہوئیں تو دعا فکرا دعا کرتے رہے کرتے رہے ہم نے ادراک والے فکرا سے سنا کہ اب ایسی بیماریاں نازل ہوں گی کہ اس کا ازالا ہوا ہوگا اور پھر بارش نازل ہوگی ہوگیٹائٹس بھی شروع ہوا پھر کیبل آیا پھر بارشیں بند ہوئیں پھر فکرا نے کہا ایسی بیماریاں نازل ہوں گی کالا کرے گی پھر بارش ہوگی سر میں ڈر بھی پڑھ رہا تھا نہیں لکھی ہوئی تھی نہیں باہ یہ بلاکوٹ کا زلزلہ ہوا تو وہاں سے خاندان پشاور منتقل ہو گیا جب یہاں آ گئے تو طالب علم ہمارا اس نے کہا جی مامو آئے تھے گراؤں سے وہ کہہ رہے تھے گھر کھلایا پر لے لیا آپ نے کہا لے لیا اس نے کہا ڈش کیبل ابل کر لیا کہ نہیں کیا ہے جب نے کہا اللہ کا خوف کرو اللہ کا خوف کرو کس مصیبت کو گزار کر ہوئے ہیں ابھی بھی کچھ فیم پیدا نہیں ہوا ہے تو انسان مرفت سے معروم ہو جاتا ہے تو جاب ماری جاتی ہے عقل کند ہو جاتی ہے نس اللہ فن صاحب منفرم نے بلایا اللہ کو اللہ نے بلایا اپنے مفاد نقصان عقل ماری ہوئی سمجھ نہیں آ رہی فائدہ کس میں ہے نقصان کس میں ہے اور تھوڑی دیر کا چسکا تھوڑی دیر کا مزہ گناہ کیا ہے تھوڑی دیر کا چسکا تھوڑی دیر کا مزہ ہمیشہ کے لیے اب تری پریشانی اور ہمیشہ کے لیے اپنے بے برکتی کے دروازے کھول دیں لیکن انسان کی گل ماری جاتی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی ہمارے یہاں دو طالب علم تھے ایک میڈیکل کا طالب علم تھا ایک دوسرا تھا اس کو کوئی سر درد تکلیف بیماری ہو گئی تو انہوں نے اس کو لے جا کے اسپتال میں داخل کیا اسپتال میں داخل کیا تو آیا, آیا میڈیکل آیا میں نے کہا کیا حال اس کا طبیعت کیسی ہے اس نے کہا کیا حال ہے اس نے کہا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دیر تک روح میں پریشان چھ بجے روح روح پریشان ہو گئی ہے ولا خوش شکل شانوخ آزاد کیا, کیا یہ کہہ رہا یعنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پکڑ کرتا ہوں تمہاری لالی اللہ پکڑ کرتا ہوں تاکہ تم کچھ حوش و آباس میں آ جاؤ حوش وباس جگہ پر آ جائیں اور تم مر جاؤ رجوع کر لو جہاں اب پکڑ کے بعد بھی آدمی کو رجوعہ ہو رہا ہو تو یہ تو بہت کم کم نصیبی اور بدبختی کی علامت کیا آیا میں نے کہا کیا آیا آپ کا مریض کا اور برین کینسر ڈائگنوز ہو گیا برین کینسر ڈائگنوز ہو گیا چلو چل رضی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جب مجھے ٹھوکر لگتی ہے تو میں یہ سوچنے کے لیے بیٹھتا ہوں کہ میری کس خطا کی وجہ پر یہ ہوئی ہے اور ہم کہتے ہیں خبر کھو جا یہ بولے وہ ٹک ٹاک کھڑے ٹک ٹاک کھڑے میں ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں بزرگ آدمی ہوں سارے میں کامال کس بات سے پکڑ ہو گئی ہے ہماری بہوکوفی کی لبی میں سبزی کی لام تھا میں ایک جگہ گیا سیکرٹریٹ میں کام کے لیے کہ اللہ نے ایک ہمارے ساتھ بندے اللہ کے اسٹاک کے پابند سالہ سال کے وہاں چلے گئے ہم تو جوں وہاں پہنچے تو چپڑاسی نے کہا بس کیا آپ تو آئے تو صاحب بھی نکل گئے جی کی طرف میں کہا اچھا تو ساتھی جی سب میں کب بیٹھ ہیں بیٹھ کے میں تھوڑی جاری شیوں گاڑی آ کر رکی جی آپ ساپ اندر آ گئے ہم نے کہا چیز بھول گیا سر اس پہ لے آنا پڑا جی آپ کسی آئے تھے آئے تھے اب وہ ہمارے ساتھ کو یقین تھا کہ ہم اسبر کے پابند ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہوا ہے سبق نماز نماز سے پڑھ لے آدمی وہیں پر بیٹھا رہے لگا رہے مخلوط مکلنے پر شاخ پڑھ لے تو اللہ کے کے کا تعالیٰ کہ پہلے جو ہے تو یہ ہمارا کام کرے گا پھر جہاں بھی جائے گا, جائے گا۔ ایک دم کسی کا کام ہے کسی جانا چاہتے تھے نہیں آگے کوئی جگہ ہے بڑی سڑک پڑی اس پر راستے میں ایک آتا تھا ریل کا بیریر ریل کی پولیٹیکل تو لوگ کہتے ہیں ایک گھنٹہ پہلے کھلا رہے تھے کہ کہوں گی کہ وہاں پر بیریئر آتا ہے تو وہاں تو توڑنا پڑتا ہے پھر نہیں پہنچ سکے تو ہمارے کوئی شاخ سکتے کہ فکر نہ کریں پر بند نہیں ہوتا فکر نہ کریں بیریئر بند نہیں ہوتا ویسے عمل پابندی کرنے والے ہیں کہ ہمارے لیے بیریئر بند نہیں ہوگا ب... وہ بیریئر کو ہمارے لیے بند ہونا پڑے گا ہمارے رستے کھلا پڑنا پڑے گا ان کو بند ہونا پڑے گا فضل تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ عمل دیے ہیں کیا کریں ان کی ہم پابندی کرے دنیا آخر کی برکتیں ہیں لیکن دنیا کی نیت نہ کرے آدمی یہ بہت گھٹیا سوچ ہے دنیا کی نیت کرنا یہ بہت گھٹیا سوچ ہے وہ آدمی کی بہقوفی کی علامت چاش پڑے تو روزی زیادہ ہوتی ہے شہر کے دکاندار چاچ پڑتے ہیں کہتے دن دن سو سو سو گاہ قرار نقل ہو جائے گا آتے ہیں گاہ گاہے بڑے خوش ہوتے چاچ تو اس کے لیے نہیں تھی وہ تو ایسی اس کی برکت ثانوی برکت بیان کی ہوئی وہ تو جنت کے درمیان میں محل بننے کی جو فضیلت اس کے لیے تھی اور اس لیے آگے بڑھ کر رضا الہی کے لیے تھے اس لیے اللہ کے تعلق والے بندے کہ اپنی زندگی میں فرائض واجبات سرند مصبات ہر چیز کے بارے میں ایک ایک تن کے اپنی کوشش کرتے ہیں تاکہ تن کا برابر فرق نہ آئے گرد باغ دل خلا لے کم بواغ بردرے سالک ہزاروں غم بواد دل کے باغ سے ایک تنقیدے کے برابر کمی ہو تو سالک کے دل پر ہزاروں غم آ جاتے ہیں شہید صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے سوانے میں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ مجھے مناجات کی حلاوت حاصل تھی مراجاد کے علاوہ اس کو کہتے ہیں جب اللہ والے اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں کیا ایسا لطفاتا ہے یہ اتنا ان دنیا داروں کو اور نومر لوگوں کو اپنی نام نہاد بابو سے بات کرنے میں بناتا ہے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر میرا میڈیکل کے طالب علم میرے پاس آیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک مطلب کچھ نہیں آیا ہوں کہ میری منگنی ہوئی ہوئی ہے جہاں منگنی ہوئی ہے تو وہاں سسر میرا ہے وہ حج پر چلا گیا اور گھر کی حفاظت کے لیے مجھے ٹھہرنا پڑا وہاں نے کہا میں تو کتنے دن مشاہدہ کرتا رات کے بارہ سے لے کر ڈھائی بجے تک میری منگیتر ٹیلیفون پر کسی سے بات کرتی سب آپ سے میں پوچھتے پوچھنا چاہتا کہ میں یہاں اب نکاح کر کے شادی کروں یا نہ کروں اس کو جو بتایا اس سے زیادہ بات ہے ڈھائی گھنٹے اور بارہ تک جاگتے رہنا ڈھائی گھنٹے باتیں کرنا نہ تھکنا کیوں تو اس کا ایک مزہ آ رہا ہے اس سے زیادہ حلاوت مناجات ہوتی ہے اللہ والوں کو جب وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اور باتیں میں مناجات کے لیے بیٹھا تو حلاوت میری سلب تھی حلاوت میری سلب تھی میں بڑا غور کرتا رہا کرتا رہا اور اس کی وجہ کیا ہے کیا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ ہمارے گھر پر جو عورت ملازم ہے جو بچی کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کی ہوئی ہے اس پر میں نے غصہ کیا ہے اور اس پر جو غصہ ہوا ہے اس کے دل پر بوجھ ہے تو اس بوجھ سے بنجان اللہ نئی حالا منجات طلب ہو آ... مطلب فرمایا ہے کہ دل بدستہ کے حجی اکبر کعبہ بنیاد خلیلی آزاراز, دل گزرگاہ جلیل اکبر کہ دل کو ہاتھ میں لو یہ حج اکبر ہے آز یک دل بیتراز, ہزار سے ایک دل بہتر ہے کعبہ جو ہے وہ تو ببراہیم علیہ السلام وہ تو آغر کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد ہے اور دل جو ہے یہ اللہ تبارک صالح رب جلیل رب اکبر رب جلیل کی گزرگاہ ہے میں کہیں نہیں سماتا لیکن میں محمد کے کلب میں سماتا ہوں ہمارے آج کل کے شیخ العزیز صاحبان جن کو گزرنے وہ کہتے ہیں مولانا بحتیات خبر ہے ہاں؟ کل ہزارہ کا بجٹ دل بہترف تھا تو اتنی گہرائی ہوتی ہے مولان کی اتنی گہرائی ہے درتے آخری جگہ پر جا کر پہنچاتا ہے پھر پلے کی خبر ہوا ٹکڑے کہ قلب کا ناراض ہونا آخرت کا اتنا نقصان تو دنیا کا کتنا نقصان ہوگا ایک بھرکت میں کبلی برکت میں چلا گیا تو وہاں ہمارے ساتھی تھے اچھے تعلق والے بیان نفرتفر جی اب کڑی لاؤڈ اسپیکر بند ہوتا ہے فیل ہوتا ہے آواز رکتی ہے اتنی پریشانی ہوئی تو میں نے کہا معلومات کرو ان کی شورا میں سخت اختلاف ہیں ایک دوسرے کو بے کرنے کی حد تک یہ پہنچ گئے ہیں جس کے ساتھ ان کے ظاہری چیزوں پر آ گئے ہیں تو معلومات کہ ان کا آپ نے ٹھیک کہا بالکل صحیح بات میں ٹھیک ہے ان کو بھی ٹھیک کراؤ لیکن اس کا سبق روحانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ہوتی ہے ان کو بٹھاؤ سمجھاؤ اور ان کو جو ہے تو ان کی جہاں جہاں رجشیں ہیں ان کو دور کریں ان کو رجشوں کو دور کر کے اور اپنے دلوں کو صاف کریں گے سے جب یہ دلوں کو صاف کریں گے تو انشاءاللہ شاء ظاہر یہ چیزیں درست ہو جائیں گے ہمارے علاقے کی زبان میں یہ محاورہ ہے کہ گھروں میں جب لڑیاں جھگڑے ہوتے ہیں تو بڑے بوڑھے نصیحت کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں گگڑوں کو چکاتے ہیں تو ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھو بے دفاقی بڑے گھڑے کے پانی کو سکھا دیتی ہے جی پانی کے بھرے ہوئے گڑے کے پانی کو بے دفاعی سکھا دیتے عمل ہے اس کے اثرات آتے ہیں پاور آپ چوبیس گھنٹوں میں جو استعمال ہوتے ہیں دنیا گھر کی ساری چیزوں پر اس کے اثرات آتے ہیں بالکل ماں جال کاروبار سب چیزوں میں اس کے ساتھ ظاہر ہو کر رہتے ہیں نولا صاحب آپ کو یاد ہوگا انور کی دکان پر جو مصیبت آئی تھی زمانے میں یہ فروٹ والا جو تو اس وقت آپ نہیں تھے یہاں پر میں کیا دکان اچھے برا حال ہے سوچنے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو یہاں پر میرا انہوں نے اس کا ایک دکان ہی فروٹ کا دکان ختم کر دی بڑی مشکل سے مجھے دوبارہ ملی اور کہتے ہیں تم کھیلوں کا سامان رکھو اب میں کیا کروں میں فروٹ کا ہے تو میرے لیے کسی کو کہنا سننا کرو تو جب یہ بات گئی میں نے کہا آج ہی سے چر کرے صاحب اس کا پارٹنر ہوا کرتے تھے تو بعض سدا وہ لاتا تھا دونوں کا اکٹھا کرو تھا اور بیچتا یہ تھا اور باہر کے سارے کام وہ کرتے تھے کہ ماتا شا کو شراخت ختم ہے شراکت ٹوٹی ہے اور جو زیادہ توڑنے کی تو وہی ختم ہو گئی بڑی کوششیں بڑی دفاع کراک اس کے لیے بڑی کوششیں ہے کہنا نہ کر کے دوبارہ اپنے جگہ پر بال ہوئے پہلے جو برکت تھی وہ تو آپ کے صاف دل جو تھے ایک دوسرے کی طرف اور آپ جو ایک برادرانہ کاروبار کر رہے تو اس کی برکت تھی جو کہ ہو ہوگئی وہ ظاہر ہو گئی تب یہ جگہ پر, پر دلوں کا فرق ہے فوراً جیسے ظاہر ہو جاتا ہے ہر چیز ہو جاتا ہے تو اس کی بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے باطن پر اپنے ظاہر پر اپنے با, باطنی ظاہری امال پر نگاہ رکھے اس کی نگرانی کرے اس میں کمی کو کوتا کو دور کرے میں گاؤں گیا تو نے کہا فلانی عورت ہماری برادری کیوں ہے اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ اس کی پیٹ اور بدن جلتا ہے اور بڑے مالدار ہے علاج ملاج کرتے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا میں کہ اس کے کتنے سے بڑھاتے ہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے دیکھے بات کیا ہے کہا ہوا ہے مجنور ہوں ہاضا ماں کا رس تم جانا پھنسکوں یہ شروع سے کیسے ہے شروع سے کیسے ہے الفت علوم حفیص اللہ بشر ہمارے آتے سونا چالی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے پتھرے بنائے جائیں گے اور اس ان کی پریشانیوں کو پیٹھوں کو پہلوؤں کو داغا جائے گا تو زکات نہ دینے کی وجہ سے وہ آزاد اس کا جو جی ہے دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے, ہو گیا ہے لہذا اس کا ازالہ جو ہے وہ ڈاکٹر علاج جواب کرائیں ہم نہیں روکتے ہیں اس کا ازالہ جو ہے اس روحانی مسئلے کو درست کرنے سے ہوگا کیا آپ زکار کے بارے میں ہو رہے ہیں اور اس کو ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی تکلیف فرمائے ظاہر فرمائے ایک اس میں ہوتا ہے یہ جو روحانی فکرا ہے وہ تشکیل کر کے دو, دو دن چار کی طرف بتاتے ہیں اس کے ہے اور یہ بہت بڑی مارفت کی مارفت ہے بہت بڑا روحانی فہم ہے اور سابق رام رضا اللہ کی کامیابیاں ساری کی ساری اسی فہم پر ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ بکا مال پر رکھی اس کے بعد اسباب پر رکھی اور امال کے بارے میں انہوں نے کمی کو اتائی جو ہے یہ برداشت نہیں کی ہے آپ لوگوں کے زبان میں جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا سیاسی ہوتے ہیں کہ ہم اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے ایک برفار ہے ہمارا جو کسی پارٹی کا لیڈر رہا پڑا تو پارٹی میں ہولڑباز مختلف لیڈر ہوتے ہیں نا ہنگامے کرانے کے لیے بول باز لیڈر تھوڑا تو دوسری پارٹی کی گومت آئی تو پھل جا کے پیغام رہ جا کے ہم آپ تم لوگوں کو ایسا ہی لگانا چاہتے ہیں جیسے کہ جان چھوٹ جاتا تو بلاد باد پر آ جائیں گے تو جان چھوٹے گی تو اس نے کہا ہم جھکنے والے بکنے والے نہیں ہیں خیر उसके बाद اس کے بعد جب دوسری तब उसकी گئی تب اس کی شہ, جوانی جو تھی وہ بڑھاتے گئے نیوز چالیس سال تک آدمی کو جوش و فروش ہوتا ہے وہ بدل رہی تھی تو پارٹی والے بھی نہیں پوچھ رہے تھے تو میرے پاس آیا کہ کسی کو کہا کہ مجھے کوئی نوکری ڈلوائے تو میں نے کہا جھکنے بکنے کا مزہ چکھ لیا آپ نے لیڈر کرنے والے نہیں ہیں ہم دکھنے دکھنے والے نہیں ہیں ہم اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں اعلیٰ والے افلان روحانیہ اور احمد روحانیہ کے بارے میں کمپرومائز نہیں کرتے اس میں کمی کو نہیں برداشت کرتے کس کی کمی یہ باتی ہے اس کے ساتھ ظاہر سارا فساد اللہ فساد اور بخر دماغ کے سب سے دن خود کی سری پر جو فساد ظاہر ہوا وہ انسانوں کا اپنا کمائے گا یعنی سی اعمال کیا امال تو اس حضرت کرنا چاہے تو کو ضرور کرنا چاہیں تو عمار کو ضرور کرنا پڑے تو انسان کیوں اس نائن کی طرف نہیں آتا کیوں اس مارفت کو نہیں لیتا تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا آخر کی برکتوں کے دروازے کھولے سبحان اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا الا لا الله إلا الله